السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ الہی وحده لا شریک لا. واشد محمد اللہ صحابی وسن سنتین وبا اللہ کے فضل و کرم سے جو سلسلہ میرے چھٹی جانے کی وجہ سے تقریباً ایک مہینے کے لیے منقطع ہو گیا تھا رک گیا تھا آج سے انشاءاللہ دوبارہ اس سلسلے کی شروعات کی جا رہی ہے اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر ہفتے عقیدے واسطیہ جو عقیدے کے باب میں بڑی اہم ترین کتابوں میں سے ایک اہم ترین کتاب ہے اس کتاب کی شرح آپ لوگوں کے سامنے ہر ہفتے کی جاتی ہے اور ادھر سے ان چونکہ رات چھوٹی ہوتی ہے دن بڑا ہوتا ہے تو اب یہ عشاء کے بجائے مغرب بعد یہ درس ہوا کرے گا جب رات لمبی ہو جائے گی تب ان شاء اللہ پھر عشع بات کر دیں گے تو آج سے درس کی شروعات کی جا رہی ہے عقید واسطیہ جو امام مجدد شیخ الاسلام تعیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے تعلیف ہے اور عقیدے کے موضوع میں بہت ہی اہم کتاب ہے اسی کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے آج جو موضوع ہم پڑھیں گے وہ ہے قیامت کے دن اہل ایمان کا جنتیوں کا اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا کہ قیامت کے دن اللہ رب العامین کی جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہوگا جنت سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا اس مسئلے میں جو سلب صالحین اور ان کے منہ اور عقیدے پر ہیں اور جو ان کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں ان کے درمیان بہت بڑا یہ اختلاف کا مسئلہ ہے صلب صالحین صحابہ طیب اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام لوگوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ قیامت کے دن جنتی اللہ حرب الامین کا دیدار کریں گے اللہ کے دیدار سے شرف حاصل کریں گے قرآن کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں متواتر حدیثیں ہیں اور اکثر حدیثیں صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہیں جس کی صحت پر پورے مسلمانوں کا اتفاق ہے اور متواتر حدیثیں ہیں متوطر حدیثوں کو کہا جاتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد نے روایت کیا ہو کہ اس کے بارے میں ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ناممکن اور محال ہو ایسی روایتوں کو متواتر روایت کہا جاتا ہے تقریباً بیس اکیس صحابہ سے زیادہ یہ حدیثیں آتی ہیں اور اکثر حدیثیں سی بخاری اور مسلم کے اندر ہیں جن میں واضح طور پر بات بتائی گئی ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے جیسا کہ وہ حدیثیں ان ہم آپ کے سامنے بھی بیان کریں گے اور اس پر صحابہ کا صلب صالحین کا سب کا اجماع بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اہل ایمان کا اور یہ اللہ عبرامن کی سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا جیسے انسان دنیا میں کسی بادشاہ سے ملتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا سب سے بہترین وقت وہی ہے جو ہم نے بادشاہ سے ملاقات کی بادشاہ کے وقت ساتھ وقت گزارا اسے اپنے کیمرے محفوظ رکھتا ہے اس کے بارے میں لکھتا ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ ہماری ملاقات ہوئی ہم نے ان سے سلام کیا ان کے ساتھ رہا ان کے ساتھ کھانے پر رہا تو اسے انسان اپنے لئے شرف سمجھتا ہے تو اللہ ببراہین بادشاہوں کا بادشاہ سب کا خالق ہے سب کا معبود حقیقی ہے سب کا مالک ہے لہٰذا اس کا دیدار کرنا اور اس کی دیدار کا شرف حاصل کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ براہن کی طرف سے تو یہ جو عقیدہ ہے یہ تمام صحابہ کا صلب صالحین کا ہے لیکن جو ان کے عقیدے اور منحج پر نہیں ہیں وہ اس میں انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالی کا دیدار نہیں ہوگا جسے جہمیہ ہیں معتضلا ہیں خوارج ہیں روافظ ہیں عشارہ ہیں معتردیہ ہیں شیعہ ہیں روافظ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کا دیدار نہیں کیا جائے گا یہ ان کا عقیدہ ہے اس بات کو نہیں مانتے ہو اس کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کا دیدار نہیں ہوگا قیامت کے دن تو یہ ان کا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ ظاہر بات ہے باطل عقیدہ ہے قرآن کے خلاف ہے آیتوں کے خلاف ہے حدیث کے خلاف ہے صحابہ اور صلاب صالحین کا جس پر اجماع ہے اس کے خلاف ہے لہذا یہ بہت اہم مسئلہ ہے اسی لیے امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت سارے علماء نے یہ بات بیان کی ہے اگر کوئی آدمی اس بات کا انکار کرے کہ قیامت کے دن اہل ایمان یا جنتی اللہ کا دیدار نہیں کریں گے تو کفر ہے یہ بڑا کف ہے کیونکہ وہ قرآن کا انکار ہی ہے وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہے وہ حدیثوں کا انکار کرنے والا اجماع کا انکار کرنے والا جس مسئلے پر اجماع واقع ہو چکا ہے قرآن و حدیث کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کا انکار کرنے والا لہذا یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے بہت بڑا مسئلہ ہے جس میں روافظ نے اور اہل بداعت نے خوارج جہمیہ نے معتضلاع نے عقل پرستوں نے صلب صالحین کے عقیدے اور منہج کو چھوڑا جہاں ان کی بہت ساری گمراہیاں ہیں انہیں گمراہیوں میں سے بڑی گمراہی یہ بھی ہے کوئی اس عقیدے کا انکار کرتے اور کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا جائے گا یہ بہت بڑی گمراہی ہے یہ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہی ہے یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا اس میں سلب صالین کا جو عقیدہ اور منہج ہے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا قرآن کی آیت مصنف پیش کریں گے انشاءاللہ اور حدیثیں انہوں نے نہیں بیان کی ہیں کیونکہ جو ان کا منہ رہا ہے طریقہ جیسا کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ آیتوں کو پیش کرتے ہیں حدیثیں بعد میں بیان کریں گے وہ اس مسئلے کے بعد حدیثوں کا ذکر کریں گے وہ لیکن ابھی تک جو انہوں نے مسائل بیان کیے ہیں عقیدے سے متعلق اللہ کے اسماع و شفات سے متعلق اس میں کوئی حدیث نہیں بیان کی انہوں نے قرآن کی آیتوں کو بیان کیا اس مسئلے میں بھی انہوں نے قرآن کی آیتیں ہی بیان کی ہیں ساری آیتیں نہیں چند آیتیں ہیں بہت ساری آیتیں پرانے کریم کے اندر اور جو حق کا متلاشی ہوتا ہے اس کے لیے ایک آیت ایک دلیل کافی ہوتی ہے لیکن انہوں نے یہاں پر تین چار آیتیں بیان کی ہیں جس میں صاف طور پر یہ عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ابامین کا دیدار کیا جائے گا اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے میں تمہید کے طور پر حدیثیں آپ کے سامنے کچھ بیان کر دوں جن حدیثوں میں وضاحت کے ساتھ ہمارے نبی نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا جائے گا یہ ساری روایتیں حدیثیں بخاری مسلم کی ہیں بہت سارے صحابہ سے حدیثیں مروی ہیں انہی حدیثوں میں سے ایک حدیث یا دو تین حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ورنہ تقریباً بیس یا کئی صحابہ سے اس طرح کی حدیثیں آتی ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے جریر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہاں کب بیٹھے ہوئے تھے فی لدر یعنی اس رات جس کو چودہویں چاند کی رات کہا جاتا ہے ہم اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے چاند کو دیکھا اور کہا کہ ان سترون ربکم تم اپنے رب کو دیکھو گے ضرور ب ضرور دیکھو گے کما ترون القمر لیلت البدر جس طریقے سے اس چودہویں چاند کی جو رات ہے جب چاند ایک دم مکمل ہوتا ہے اس کو چودھویں کا چاند کہا جاتا ہے اور اسی دن اور رات کی حدیث ہے تو آپ نے فرمایا جس طریقے سے تم چاند کا دیدار کر رہے ہو دیکھ رہے ہو اس چودہویں چاند کی رات میں اسی طریقے سے تم اللہ رب العامن کا دیدار کرو گے اللہ کی رویت کرو گے لا مفی رویت ہی اللہ تعالیٰ کی روہیت میں تمہیں کوئی تکلیف کوئی تنگی نہیں ہوگی یعنی کوئی دقت نہیں ہوگی کوئی تکلیف نہیں ہوگی کہ آپ کو دیکھنے کے لیے محنت کرنی پڑے جیسے پہلے دن کا جب چاند ہوتا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے نا باریک ہوتا ہے انسان کو نظر نہیں آتا ہے انسان مائکروسکوپ سے دیکھتا ہے یا دھیان لگا کر کے دیکھتا ہے آنکھ کو گاڑ کر کے دیکھتا ہے کیونکہ وہ بہت معمولی پتلا ہوتا چاند لیکن چودھویں کا جو چاند ہوتا ہے مکمل ہوتا ہے پورے دنیا کے اندر اس کی روشنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے اس کے دیکھنے میں ذرہ برابر کسی کو کوئی دقت یا کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تباہ منفی رویت اللہ تعالیٰ کی رویت میں اللہ تعالیٰ کے دیکھنے میں تمہیں کسی طرح کا بھی کوئی تکلیف اور کوئی دقت نہیں ہوگی اس کا دو معنی علماء نے بیان کیا ہے ایک معنی تو یہ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جس طریقے سے چودھویں کا چاند دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا بھی دیدار کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو رویت میں جو ہوا کی ضمیر ہے اس کا مرجہ کیا ہے تو علماء نے اس کا دو مانا بیان کیا ایک مانا تو یہ کہ اس کا مرضہ اللہ تعالیٰ ہے یعنی اللہ تعالی کے دیدار میں تمہیں کوئی دقت اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی کچھ علما نے یہ بیان کیا کہ کی نہیں رویت میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہ چاند کی طرف جا رہی ہے یعنی چاند کو دیکھنے میں جیسے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے چودہویں کا چاند اور بڑی وضاحت اور سراحت کے ساتھ سب دیکھ رہے تھے صاف ہی تم اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے. تو یہ دونوں معنی نے بیان کیا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اسے ثابت ہوا کہ قیامت کے دن اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے دیدار کریں گے آپ نے کس کو مخاطب کیا تھا صحابہ کو ان صحابہ اہل ایمان اور جو بھی ان کے نقش قدم پر ہوں گے ان کے راستے پر ہوں گے اہل ایمان اور جنتی وہ سب کے سب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار کریں گے دوسری حدیث صحیح بخاری المسلم کی ہے اور اس میں ہمارے بھی سوال کیا گیا سویل نبی صلی اللہ علیہ وسلم حل رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ صحابہ نے سوال کیا کہ کیا کیا ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے جس پر ہمارا ایمان ہے بن دیکھے کیا ہم اس پر کیا ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو آپ نے کہا کہ ہل ترو ن القمر لل بدر لئی ہو صاحب کیا تم لوگ چودھویں چاند کی رات میں چاند کو دیکھتے ہو بغیر بدلی کے نہیں بدلی نہیں ہے جیسے بدلی رہتی ہے تو کبھی چاند چھپ جاتا ہے لیکن بدلی نہ ہو تو کیا تم چاند کا دیدار کرتے ہو نا انہوں نے کہا کہ ہاں پارو نام نے کہا ہم ہاں دیکھتے ہیں تمہارے نے فرمایا کہ ہل ترونا شمس میں سوال کیا کہ کی تم لوگ سورج کو دیکھتے ہونا جب بدلی نہ ہو بغیر بدلی کے سورج کا دیدار کرتے ہو کی کرتے ہو کہا کہ ہم ضرور دیکھتے ہیں سورج کو تمہارے نبی نے فرمایا کی فَإنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ تُمْ اپنے رب کا دیدار اسی طریقے سے کرو گے جیسے تم دنیا میں چاند دیکھتے ہو سورج دیکھتے ہو بدلی نہیں رہتی ہے اور تم صاف دیکھتے ہو صاف طور پر تمہیں چاند اور سورج نظر آتا ہے ایسے ہی قیامت کے دن تم اللہ ابراہین کا دیدار کرو گے جس کی روایتیں صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے ایسے مسلم کی ایک روایت اور بھی ہے ان نل ربکم حتہ تم کہ تم دنیا میں اللہ تعالی کا دیدار نہیں کر سکتے جب تک موت نہ ہو جائے اس وقت تک موت کے بعد ہی جب انسان جنت کے اندر جائے گا جو اہل ایمان ہوں گے جنتی اس کے بعد ہی اللہ ابامین کا دیدار کریں گے تو اس طریقے کی بہت ساری حدیثیں ہیں جن حدیثوں میں بڑی صلاحت کے ساتھ اس عقیدے کو امان نبی نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اس مسئلے میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تین طرح کی جماعتیں یا تین طرح کے لوگ ہیں ایک قسم تو ایسے لوگوں کی ہے جو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا کے اندر بھی ہوگا ہو سکتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ہوگا یہ صوفیہ لوگ ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا ہے ہماری آنکھوں میں وہ دم اور طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم دیدار دنیا کے اندر کر سکیں نہیں ہو سکتا ہے. یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو آخرت میں ہوگا یہ بات صحیح ہے لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دیدار نہیں ہو سکتا ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی نا صحیح مسلم کے بعد ہے ان لن ترو اور ابکم حتہ تم جب تک مر نہیں جاؤ گے اللہ تعالیٰ کو تم نہیں دیکھ سکتے تو مرنے کے بعد ہی جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار کریں گے اور جنت میں انسان مرنے کے بعد ہی جائے گا نا مرنے سے پہلے انسان جنت کے اندر نہیں جا سکتے مرنے کے بعد ہی جائے گا لہذا مرنے کے بعد قیامت سے متعلق یہ مسئلہ ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دیدار نہیں کیا جا سکتا اس لیے ہستے مص السلام نے جب اللہ تعالی سے کیا پوچھا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کیا بننا آیا لنترانی تم مجھے ہر چیز ہر کس نہیں دیکھ سکتے یہ سوال کہاں کیا تھا ہست مصلام نے دنیا میں کیا تھا نا دنیا میں کہا تھا نا جب وہ گئے پہاڑی پر کہ اللہ تعالی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کہا کہ لن ترانی تم مجھے ہرگیز نہیں دیکھ سکتے یعنی دنیا کے اندر تو مجھے نہیں دیکھ سکتے دنیا کے اندر اللہ رب اللہ دیدار کی نفی کی ہے اسی لیے معراج کی رات کے بارے میں جو علماء کیا اختلاف ہے کہ ہمارے نبی نے اللہ کا دیدار کیا کہ کی نہیں کیا اس کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ ہمارے نبی نے اللہ تعالی کا دیدار نہیں کیا تھا نور دیکھا تھا اللہ کا دیدار نہیں کیا تھا کیونکہ اللہ تعالی کا دیدار مرنے کے بعد جنت کے اندر ہوگا اور یہی بات صلب صن سے صحابہ سے ثابت ہے کسی صحابی نے وضاحت کے ساتھ یہ نہیں کہا ہے کہ اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج میں اللہ تعالیٰ کا اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا کسی نے بات نہیں کہی ہے اگر کسی نے کہی تو یہ کہا کہ اپنے رب کو دیکھا یہ نہیں کہا کہ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا تو دیکھنا یعنی اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھا دل سے دیکھا لیکن اپنی آنکھوں سے اللہ العالمین کا دیدار ہمارے نبی نہیں کیا اس لیے ایسے عائشہ فرماتی تھی کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی نے اللہ رب العالمین کا دیدار کیا میرے میں اس نے اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھا اس نے تہمت لگا دی اللہ کے رسول پر ہمارے نبی نے اللہ کا دیدار نہیں کیا ہمارے نبی سے پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا کی کہ کیسے میں دیکھ سکتا نور ان اور اللہ تعالیٰ کا نور ہے کیسے میں اس کو دیکھ سکتا اور آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا پردہ ہٹا دے تو دنیا کی تمام چیزیں جل کر کے راکھ ہو جائیں سب جل کر کے راک ہو جائے کیونکہ دنیا میں ہماری آنکھوں میں وہ دم اور طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں ہم تو دوپہر میں گرمی کے موسم میں سورج کو بھی نہیں دیکھ پاتے ہیں کہ دیکھ سکتے ہیں ایک شکم دی انسان دیکھتا ہے انسان کیا جلنے لگتی دکھنے لگتی ہے نہیں دیکھ سکتا انسان یہ مخلوق ہے سورج سورج کی روشنی کو ہم سخت دھوپ میں سخت گرمی میں نہیں دے سکتے تو اللہ ہر بلامین کے نور کو یا اللہ ہر بلامین کو کیسے ہم دے سکتے ہیں اس لیے ہماری آنکھوں میں ادم نہیں ہے وہ طاقت نہیں ہے قیامت کے دن اللہ رب الامن ہماری آنکھوں میں ادم اور طاقت کرے گا پیدا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ہم دیدار کر سکیں گے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ناممکن ہے اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ ہست آدم علیہ السلام نے کیا اللہ کے دیدار نہیں کیا اس کا کیا جواب ہوگا جی بتائیے آپ لوگ جی جی کیا دنیا میں دیکھا تھا حسد آدم نے اللہ رب الامن کو جنت میں دیکھا تھا نا روحوں کی دنیا تھی وہ یہ ہمارے جسم نہیں تھے اللہ نے روحوں کو پیدا کیا تھا ہست آدم کو پیدا کیا جنت میں رہتے تھے جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اللہ کے ذات سم سب امید ہے کہ جو اہل ایمان ہیں سلم سالین کے عقیدے اور منہج پر ہیں انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے جنت کے اندر جائیں گے تو انہوں نے جنت کے اندر دیدار کیا دنیا میں نہیں کیا تھا دنیا کی شروعات ان کے بعد ہوئی اللہ ان کے بعد ان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ نہیں ہے تو اس لیے اعتراض یہاں نہیں ہوتا ہے کہ ہست آدم نے دیکھا اور پھر آدم کے بارے میں کوئی صاف روایت نہیں آتی کہ اللہ کا دیدار کیا کہ کی نہیں کہ اللہ عالم اگرچہ انسان کے ذہن کی طرف بات جاتی ہے کہ جب اللہ ان کو پیدا کیا کہا جاؤ جو ہے فرشتوں کو سلام کرو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کا سجدہ کرو تو انہوں نے ضرور اللہ کا دیدار کیا ہوگا لیکن کوئی شراحت کے ساتھ کوئی وضاحت کے ساتھ کوئی ایسی حدیث نہیں آتی ہے نہ قرآن کے اندر کہیں بات بیان کی گئی ہے کہ حضم علیہ السلام نے اللہ ابراہین کا دیدار کیا لیکن ذہن کی طرف یہ چیز آتی ہے کہ جب جنت میں رہتے تھے اللہ نے آپ کو پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے بنایا اور روح کی اور اس طریقے سے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے ضرور اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہوگا لیکن کوئی شراحت کے ساتھ کوئی واضح حدیث نہیں آتی ہے کوئی واضح حدیث پوری بات پہ سن لیجیے کوئی واضح حدیث نہیں آتی ہے اس کے تعلق سے نہ قرآن کے اندر کوئی واضح اور سری آئے اس کے تعلق سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اور ایک مان بھی لیا جائے کہ اللہ کا دیدار کیا جیسا کہ متبادری ذہن ہے ذہن کی طرف بات جاتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ جنت میں دیدار کیا روحوں کی دنیا تھی اور دنیا جب انہوں نے جنت میں رہتے تھے پھل اللہ ان کو دنیا کے اندر بھیجا اس کے بعد ہماری اور آپ کی اور انسان کی تخلیق ہوئی اور انسان کی شروعات ہوئی اللہ نے سب سے پہلے آدم کو پیدا کیا اس کے بعد تہوا کو پیدا کیا اس کے بعد سارے انسان دنیا کے اندر دنیا میں آنے کے بعد پیدا کیے گئے ٹھیک ہے تو یہ جو عقیدہ صوفیوں کا امام امن قیم فرماتے ہیں صوفیا کا عقیدہ یہ کہ دنیا میں بھی اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے اور ان کے آن ہے بڑے بڑے جو صوفیا بڑے بڑے جو ان کے بزرگ ہیں وہ سب اللہ کا دیدار کرتے ہیں یہ عقیدہ اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا اللہ نے, فرمایا اللہ نے نہیں دے سکتے دنیا میں مجھے کس کو کہا حضرت موسا ہنستے موسا علیہ السلام سے بڑا کوئی بزرگ ہو سکتا ہے ہاں کرام سے کی نہیں ہے امبیا کرام تو کتنے اونچے مقام پر فائز ہیں وہ سب متقیوں کے امام ہوتے ہیں اور اللہ ان کو پسند کرتا ہے اللہ ان کو نبوتہ فرماتا ہے اور اس کائنات میں سب سے برگزیدہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں انبیاء کرام ہفتے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ نے تم مجھے نہیں دے سکتے اور صوفیہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ہمارے فلاں صوفی ہمارے فلاں عارف باللہ ہمارے فلاں فلاں یہ سب اللہ کا دیدار کرتے تھے جو وحت الوجود کا اور وحت الشہود کا اور کے حلولیت کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ باقاعدہ اس کے بیان کرتے ہیں اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ فلاں سوفی نے فلاں آدمی نے اللہ ببرامن کے کی دیدار کیا سب دل... غلط باتیں یہ سب جھوٹھی باتیں اللہ ابرامن کا کوئی دنیا کے دیدار نہیں کر سکتا ہے لن ترانی اللہ تعالیٰ اللہ اللہ ابراہم نے فرمایا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک دوسرا گروہ یہ ہے, ایک دوسری قسم ہے جو اللہ تعالیٰ کی رویت کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار نہیں ہوگا بالکل یہ انکار کرتے ہیں یہ دونوں گمراہ لوگ فرماتے ہیں کون انکار کرتے ہیں جامعہ جامعہ ان کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات سب کا انکار کرتے معتضلہ وہ بھی انکار کرتے ہیں موتضلہ کہتے ہیں عقل پرستوں کو جو اللہ تعالیٰ کے لیے نام کا اقرار تو کرتے لیکن صفات کا انکار کرتے نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کی صفات تمام صفات کے انکار کرتے ہیں لوگ جی ہاں حدیثوں کو انکار کر دیتے ہیں جو حدیثیں ان کے عقیدے کے خلاف ہوں گے. ان کا انکار کرتے ہیں تو جامعہ ایسے عشاعرہ ماتردیہ روافذ خوارش خوارج جو جنہوں نے ہفتے علی کے خلاف خروج کیا بغاوت کیا ان کو خوارش کہا جاتا ہے اور آج جو بھی ان کے عقیدہ منحص کو پڑا ان کو خوارش کہا جاتا ہے گرچہ وہ اپنے آپ کو خوارش نہ کہیں تو ان کا بھی عقیدہ یہی ہے کیونکہ یہ جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے اس کا انکار کرتے ہیں کہتے کہ نہیں اور جو آیتیں آیتوں کی غلط تعویل کرتے،, کرتے ہیں اسے غلط معنیٰ بیان کرتے جیسا کہ آگے بیان کریں گے جن آیتوں میں اللہ نے بیان کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا ان آیتوں کا انکار تو نہیں کرتے وہ اس کا غلط معنی بیان کرتے ہیں کہ دیکھنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی کے ثواب کو دیکھیں گے وہ جی ہاں اللہ تعالی کے ثواب کے منتظر ہوں گے یہ سب مانا بیان کرتے ہیں جہاں دیکھنے کی بات کہی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے دیدار نہیں کیا جا سکتا ہے اس کا انکار تو خوارج ہوگی رواف شیعہ یہ جہمیا معتضلا عشاعرہ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی رویت کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کی رویت نہیں ہوگی تو کہتے ہیں کہ دونوں دریا کے دو پارٹ ہیں دو الگ الگ عقیدے کے حامل لوگ ہیں یہ دونوں جو ہے غلط عقیدے والے لوگ ہیں فرقہ فرماتے ہیں کہ ایک فرقہ ایسا جو وسط جو اہل سنت اور جماعت کا سلب سارن کے عقیدے اور منہذ پر چلنے والوں کا ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کا دیدار ناممکن ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ کا سب دیدار کریں گے جو اہل ایمان ہوں گے اور یہی اس مسئلے کے اندر بڑا ہے کیونکہ قرآن و سنت کے اندر اسی بات کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو یہ بہت بنیادی عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب ابرامین کا دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ اس مسئلے میں یہ بات آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے اور میں نے بتایا کہ متواتر حدیثیں ہیں اس کے تعلق سے قرآن کی آیتیں بھی ہیں اور متواتر حدیثیں بھی ہیں جی ہاں جیسے یہ متواتر ہے کہ اے موزے پر مسئلہ کرنے کے تعلق سے حدیث متواتر ہے ایسے ہی شفات کے تعلق سے حدیث متوطر ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے صلی اللہ علیہ سفارش کریں گے جو اہل توحید ہوں گے اہل سنت ہوں گے ان کی سفارش کریں گے مشرقین کی شرک اور بداد کرنے والے کی سفارش نہیں کریں گے اس طریقے سے حوض کے تعلق سے متوطر حدیث ہے ایسے منقزب علی متحمد فلیحت ابو من انار کی جو ہمارے پر جھوٹ کڑھے وہ اپنا ٹھکانا جہنم کے اندر بنا لے یہ بھی متواتر حدیث ہے ہمارے نبی کی بہت سارے صحابہ نے اس کو بیان کیا کہ ہمارے نبی پر جو جھوٹ گھڑے وہ اپنا ٹھکانا جہنم کے اندر بنا لے تو یہ ایسے مما اللہ ابیتن بن اللہ علیہ الجنہ یا جو حدیث ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے گھر بناتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے یہ جو حدیث متواتر ہے یعنی بہت سارے صحابہ نے اس کو بیان کیا ہے تو انہیں حدیثوں میں سے یہ بھی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کا دیدار یہ متواتر حدیث ہے اور اکثر حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہیں لہذا جو اس مسئلے کے اندر جو سلمب سالین کا عقیدہ ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور جو اس کا خلاف عقیدہ رکھتا ہے وہ گمراہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم بھی رہے گا اللہ اس کو محروم بھی رکھے جو یہ عقیدہ نہ رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اللہ تعالیٰ کیسے اس کو اپنا دیدار کرائے جی ہاں کیونکہ یہ عقیدہ نہ رکھنا یہ بڑا کف ہے یہ. یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ کیونکہ قرآن کا انکار حدیث کا انکار ہے اجماع کا انکار جیسا کہ شیخ لے اور ان سے پہلے ایک نے بات بیان کی ہے کہ اس بات کا انکار کر دینا یہ بڑا کف رہی ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پردیدار دیدار سے محروم ہی رکھے جو اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں بدگمانی کا شکار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا ان کے یہاں ایک دو شبہ ہے ان کا شبہ یہ ہے کہ اللہ رب العامن نے فرمایا کن کے بارے میں علیہ السلام کے بارے میں لن تران نہیں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے تو کہتے ہیں کہ جب اللہ نے فرما دیا تم اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتے اس کا کیا جواب ہے جی دنیا کے بارے میں ہے یہ میں نے بتایا نا کہ حضرت علیہ السلام نے کہاں سوال کیا تھا یہ آخرت میں ابھی تو آخرت قائم نہیں ہے دنیا میں سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا تو اللہ نے کہا اللہ ترآ تم نہیں دیکھ سکتے لیکن پہاڑ کو دیکھو پہاڑ پر اللہ کی تجلی ہوئی پہاڑ ریضا رضا ہو گیا موسل بے ہوش ہو کر کے گر پڑے کیونکہ ہماری آنکھوں میں دمنی مصعل و سلسلام کتنے جلال والے صاحب ہیں رسول تھے یہ نبی تھے حستے مصع السلام ہے کہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی تجلی دیکھی اللہ کے مور دیکھا پہاڑی پر بے ہوش ہو کر کے گر پڑے اور اللہ تعالیٰ کے اگر دیدار کرتے تو انسان تو کیا ہوتا اس لیے ہماری آنکھوں میں طاقتیں ہم تو کمزور ہیں ہم دن میں سورج کو نہیں دیکھ پاتے ہیں تھوڑی سی تکلیف ہوتی انسان پریشان ہو جاتا ہے کمزور ہم ہیں نہیں دیدار کر سکتے اللہ عب المن کے دم نہیں طاقت نہیں ہماری آنکھوں میں لہذا یہاں جو اللہ علب اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ دنیا سے متعلق فرمایا اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے صلی صحا کا صحابہ اور تعبین کے نقشے قدم پر چلنے والے ہم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے اسی آیت کی روشنی نے ٹھیک ہے تو یہ اس آیت کو دلیل پیش کرتے ہیں لہذا ان کا کہنا کیا غلط ہے یہ ان کا کہنا یہ غلط ہے دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نشاد ہے کہ اللہ تدرق البسار وبائی ادرک البسار کی نگاہیں اللہ تعالی کے ادراک نہیں کر سکتی اللہ تعالی ہی نگاہوں کا ادراک کرنے والا تو کہتے ہیں دیکھیں اس میں ادراک کی نفی کی گئی ہے لہذا نگاہیں ہماری اللہ تعالیٰ کے ادراک نہیں کر سکتی ہم کہتے بالکل ہم اللہ تعالیٰ کے ادراک نہیں کر سکتے لیکن اللہ تعالی کا دیدار کر سکتے دیدار ادراک کے اندر فرق ادراک کے معنی ہوتا ہے جسے مان لیجیے ہم دیکھتے ہیں سمندر کو تو کیا پورے سمندر تک ہماری نگاہ ہوتی ہے پورے سمندر کا ادراک ہم کر لیتے ہیں سمندر کے اندر کتنی مخلوقات ہیں کتنی مچھلیاں ہیں کتنی قیمتی چیزیں ہیں کیا ان تمام چیزوں کا ادراک ہم کر لیتے ہیں کیا ان تمام چیزوں کا علم ہمیں ہو جاتا ہے ہم سورج دیکھتے ہیں آسمان دیکھتے ہیں مان لیجیے آسمان کتنا وسیع عرض ہے کتنا چوڑا آسمان ہے ہم آسمان کو دیکھتے ہیں نا لیکن آسمان کا ادراک کر لیتے ہیں کہ آسمان میں کتنی مخلوقات ہیں کتنے فرشتے ہیں کتنے ستارے ہیں کتنے تارے ہیں کتنی چیزیں ہیں کیا ان تمام چیزوں کا ہم ادراک کر لیتے ہیں نہیں کر سکتے ادراک الگ چیز ہے ادراک معنے ہوتے گھیرے میں لے لینا ہم آسمان دیکھتے ہیں آسمان کو اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتے ہیں آسمان بہت بڑی مخلوق ہے اللہ ربنامن کی ہم اس کو اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتے اس کا ادراک نہیں کر سکتے لیکن آسمان کو دیکھ سکتے ہیں نا آسمان کو دیکھتے ہیں ایسی قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اللہ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا نو اس اللہ کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا اللہ نے ادراک کی نفی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ادراک اللہ کو احاطے میں لینا اللہ کو گھیرے میں لے لینا کوئی کر سکتا ایسا نوعز بلّہ میں کوئی کر سکتا ہم آسمان کو نہیں کر سکتے سمندر کو نہیں کر سکتے پہاڑوں کو نہیں کر سکتے نہیں دے سکتے ہماری نگاہیں پورے سمندر کو نہیں دے سکتی ہیں پورے نگ, سمندر کا احاطہ اور ان کو گھیراؤ نہیں کر سکتی ہیں ہماری نگاہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیسے کر سکتی ہیں تو اس آیت کریمہ میں اللہ رام نے ادراک کی نفی کی ہے دیدار کی نفی نہیں کی ہے ادراک یہ کیا ہے یہ اس کی نفی کی گئی ہے اور دیدار اس کا ایک جد ہے اور وہ ہلکی چیز ہے لہٰذا وہ ہو سکتا ہے ادراک نہیں ہوگا تو یہ انہی کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ نہیں اللّہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتے ان کا کہنا باطل ہے ان کا کہنا غلط ہے یہ سلف شارین کے عقید المنحظ کے خلاف ہے یہ ادراک نہیں ہوگا اللہ کا دیدار ہوگا ہم دیدار کے قائل ہیں ادراک اور اللہ تعالیٰ کے احاطہ کر لینا اللہ تعالیٰ کو گھیراؤ میں لے لینا اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوری چیزوں کا علم ہو جانا ان چیزوں کے ہم نفی کرتے ہیں یہ نہیں ہو پائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جیسے ہم آسمان کو دیکھتے ہیں سمندر کو دیکھتے ہیں پہاڑوں کو دیکھتے ہیں اللہ کی بڑی بڑی مخلوقات کو اپنی آنکھوں کو دیکھتے ہیں ایسے قیامت کے دیکھا جائے گا لیکن ادراک نہیں ہوگا ادراک کرنے کی طاقت نہیں ہوگی نگاہوں کے اندر تو یہ ان کے پاس دو تین شبح ہیں دو شبہ جس کا میں نے رد کیا ہے القرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سلم سالین کا عقید المنحج یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان ہے دیدار کریں گے باقی جو اس کا انکار کرتا وہ کے عقید المنج پر نہیں ہے وہ گمراہ ہے وہ اور یہ بڑا کفر ہے جیسا کہ علماء نے بیان فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو بدعقیدگی سے محفوظ رکھے آج اتنا ہی انشاءاللہ آنے والے ہفتے کو ان آیتوں کی شرح اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے جن آیتوں کو مصنف نے اس عقیدے کے اس بات میں بیان کیا ہے جی اللہ تعالی ہم سب کو عقیدے کا مضبوطی اور پختگی کے ساتھ ان عاصل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہم سب کو صلیم صاحب کے عقید و منحفر رکھے ہیں اللہ خیر و سلم البن محمد والا علیہ وسلم میں السلام علیکم اور الحمۃ اللہ وبرکاتہ